You are listening to Radio Ahmadiyya, the real You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam.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 زندہ باد پر چم ہم اسلام کائم دن دنیا میں لہرائیں آئیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ کدم بڑھاتے جائیں گے زندہ باد اللہ الرحمن الرحیم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 لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً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 المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله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 اذ اللہ الا الہ الا اللہ اشھد ان اللہ کے فضل سے اب دنیا کے کئی ممالک میں جامعہ احمدیہ قیام ہو چکا ہے جہاں سے مربیان اپنی تعلیم مکمل کر کے میدانِ علم میں آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں پہلے صرف ربا اور کا کے جامعات ہی تھے سے شاہدین غروبیان مہیا ہوتے تھے گزشتہ دنوں میں یہاں یو کے جامعہ احمدیہ میں بھی جامعہ احمدیہ سے پاس ہونے والوں کی کاموکیشن ہوئی جو مشترکہ کموکیشن تھی کینیڈا اور یو کے جامعات کی پاس ہونے والے طلباء کی یہ شاید کی ڈگری لے کر اپنے آپ کو بطور مربی خدمت کے کری پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہاں مغربی ماحول میں پلے بڑھے اور اپنی سکول کی تعلیم کو کر کے اپنے آپ کو جامعہ کی تعلیم کے لیے پیش کیا اور کامیاب ہوئے ان کی اکثریت بلکہ تقریباً تمام ہی وہ ہیں جو وقف نو کی تحریک میں شامل ہے مغربی مالک میں رہتے ہوئے جہاں دنیا داری اور دنیاوی چمک دمک عروج پر ہے اپنے آپ کو وقف کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے سپایوں میں شامل ہونے کے لیے پیش کرنا یقیناً ان کی صحادت مندی اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کے عہد کو پورا کرنے کا اظہار ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں اس لیے ان کو بھی اور جو اس وقت مغربی ممالک کے جامعات میں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یا عام جامعات میں جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی عام سغرات میں کے دوسرے ممالک میں اپنے اندر آرضی پیدا کرتے ہوئے خالص اسے اللہ تعالیٰ کے فضل کا باعث سمجھنا چاہیے اور اس کے آگے جھکتے ہوئے اس کے فضل کی تلاش ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اسی طرح میں نے جامعہ دیا کہ کانوکیشن میں بھی کہا تھا کہ جماعت کو مربیان اور مبین کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت بہت بڑھ رہی ہے بلکہ بڑھ گئی ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ وقفین نو کو جامع احمدیہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہیے <تصفح> <تصفح> والدین بچپن سے ہی لڑکوں کو صرف توجہ دلائیں اور ان کی تربیت کریں ایسی تربیت کریں کہ ان کو جامعہ احمدیہ میں داخل ہونے کا شوق پیدا ہو اس وقت ربع اور قادیان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یو کے اور جرمنی میں بھی جامعہ ہے جن میں یورپ کے رہنے والے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کینیڈا میں جامعہ احمدیہ ہے وہاں باقاعدہ حکومتی ادارے سے منظور ہو چکا ہے وہاں بعض دوسرے ممالک سے بھی طلباء آ سکتے ہیں اور آئے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں گانا میں جامعہ احمدیہ ہے یہ سارس کی وہاں بھی شاید کی پہلی کلاس نکلے گی جہاں اس وقت مختلف ممالک سے آئے ہوئے طلباء زیر تعلیم ہیں بنگلہ دیش میں بھی جامعہ احمدیہ ہے انڈونیشیا میں بھی جامعہ احمدیہ کو شاید کے کورس تک بڑھا دیا گیا ہے بس واقع نو بچوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جامعات میں داخل ہوں اور جیسا کہ میں نے کہا اس کے لیے ان کے والدین کو تیار کرنا چاہیے جامعات میں ہمارے جتنی بھی گنجائش ہے کم از کم وہ پوری ہونی چاہیے تبھی ہم اس وقت جو مبلگیم کی اور مربیان کی ضرورت ہے اسے پورا کر سکتے ہیں اس وقت میں میدان عمل میں آنے والے مربیان کے ذہنوں میں جو بعض سوالات آتے ہیں اس کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں یا پوچھتے ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں انبیان و بلرین کا تو میں بتاتا ہی رہتا ہوں ان کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں یہاں ذکر اس لیے ضروری ہے تاکہ جو جماعتی نظام کے عہدے دار ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے کس طرح انہوں نے کام کرنا ہے یعنی ربیعان وب الغین اور عہدیداروں کا تعاون جس میں خاص طور پر صدران عمرہ ہیں کیونکہ بعض دفعہ عہدیداروں کے ساتھ غلط فہمی کی وجہ سے بعض کچاوٹ کچاوٹ پیدا ہو جاتی ہے آپس کے تعلقات پوری طرح تعاون کے نہیں رہتے یا یہ احساس ایک فریق میں پیدا ہو جاتا ہے کہ تاون نہیں ہے مربع کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں صدر جماعت کس حد تک دخل اندازی کر سکتا ہے ہماری کیا حدود ہیں اور ان کی کیا حدود ہیں بعض دفعہ مربی ایک بات کو تربیت کے لحاظ سے بہتر سمجھتا ہے اور بہتر سمجھ کر جماعت میں رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو صدر جماعت کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طرح کیا کرنا چاہیے یا بعض صدران اپنے مزاج کے لحاظ سے اور ایک لمبا عرصہ صدر جماعت رہنے کے وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے اور مربی کو ان کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے اور پھر بعض دفعہ ایک مجلس کے سامنے ہی لوگوں کے سامنے ہی مربی سے ایسے انداز میں جواب طلبی کرتے اور بات کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے وہ نوجوان مربی اس بات پر پھر پریشان ہوتے ہیں یا برا مناتے ہیں یا صبح کی محسوس کرتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آگے سے کوئی جواب بھی دے دیں تو مربیان کو پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ انہوں نے انتظامی لحاظ سے جو بھی ان کو مقرر کیا گیا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے اور اپنی اطاعت کا نمونہ دکھانا ہے اور خاموش رہنا ہے اگر ایسے حالات پیدا ہوں تاکہ افراد جماعت پر کسی قسم کا منفی اثر نہ پڑے اور جماعت میں کوئی بے چینی پیدا نہ ہو اگر کوئی زیادتی کی بات ہے تو اپنے نیشنل امیر صدر کو بتائیں مرکز میں بتائے مجھے بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح صدران اور امرا سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مربیان کی عزت و احترام قائم کرنا ان کا کام ہے اور کسی بھی جماعت میں سب سے زیادہ مربی کی عزت و احترام کرنے والا اور تعاون کے ساتھ اور مشورے کے ساتھ چلنے والا صدر جماعت اور امیر جماعت کو ہونا چاہیے اور اسی طرح باقی عہدے بھی اپنے اپنے دائرے میں مربی کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں اور مربی بھی کامل آئزی اور تقوی کے ساتھ صدر جماعت یا امیر جماعت سے بھرپور تعاون کرے مقصد تو ہمارا ایک ہے کہ افراد جماعت کی تعلیم و تربیت نظام جماعت کا احترام قائم کرنا خلافت سے وابستگی پیدا کرنا اور توحید کا قیام کرنا اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا اس میں حدود اور اختیارات کا کیا سوال ہے آپس میں ایک ہو کر کام کرنا چاہیے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس بنیادی ارشا کو سامنے رکھنا چاہیے کہ تعاون اللبر و تقوع یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو ہر ایک جانتا ہے کہ جماعت کی خدمت چاہے وہ کسی رنگ میں بھی کرنے کی توفیق مل رہی ہو اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں ہے اور خدمت کے بجائے لانے کے لیے تخوا بھی ضروری ہے جماعت کی خدمت میں تو تقوا ہی ہے جو حقیقی اور مقبول خدمت کی توفیق دے سکتا ہے یہ کام تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کا اس بیان کے لیے بھی اور عہدے داران کے لیے بھی جو حدود قائم کی گئی ہیں وہ نیکی کا حصول اور تقوہ پر چلنا ہے تاکہ جہاں آپس میں محبت اور اخوبت کے رشتے قائم ہوں وہاں جماعت کی علمی اور روحانی ترقی میں بھی دونوں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہوں حضرت مسیحمۃ علیہ السّلۃ والسلام نے فرمایا ایک صفحہ کہ تعاون ولبر و تقوا کا مطلب ہے کمزور بھائیوں کا بار اٹھاؤ عملی ایمانی اور مالی کمزوریوں میں بھی شریک ہو جاؤ بدنی کمزوریوں کا بھی علاج کرو اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب جماعت کے افراد کا درد رکھتے ہوئے جماعتی عہدے دار بھی اور مربیان بھی مل جل کر کام کریں عملی کمزوریوں یا ایمانی کمزوریوں میں شریک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خود بھی ویسے ہو جاؤ بلکہ مطلب یہ ہے کہ عملی اور ایمانی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جو صدر جماعت اور داروں کا دائرہ ہے وہ اس کے مطابق کرے اور جو مربیان کا دینی علم میں بہتر ہونے اور تربیت کے لیے خلیفہ وقت کا نمائندہ ہونے کی اسی سے کام ہے وہ اسے بجا لائے حضرت مسلم علیہ السلام نے مزید یہ وضاحت فرمائی کہ کوئی جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہارا نہیں دیتے بس نظام جماعت اس لیے بنایا جاتا ہے کہ افرات جماعت کی روحانی علمی اور جسمانی بہتری کے لیے پروگرام بنایا جائے آپ نے فرمایا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے اور ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے یہ جہاں عہدیداروں اور خاص طور پر صدران اور امراق کا افراد جماعت کے ساتھ تعلق میں ضروری بات چیز ہے وہاں صدر جماعت اور مربی کے تعلق کے لیے بھی بڑا ضروری ہے نیکی اور تقوی کے ساتھ ایک دوسرے دوسرے سے برتاؤ کی وجہ سے افراد جماعت کے سامنے نیک نمونے قائم ہوں گے جو افراد جماعت کی علمی اور روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ جہاں ذرا سا بھی صدر یا عہدے دوران یا مربیان کے تعلقات میں کمی ہے یا کوئی ہلکا سا بھی شکوا پس میں پیدا ہوا ہے وہاں شیطان اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکی اور تقوی کی جڑیں ہلنی شروع ہو جاتی ہیں کچھ مربی کے ہمدرد بن کر اسے کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ صدر جماعت نے اچھا سلوک نہیں کیا اور کچھ لوگ صدر جماعت تو کہتے ہیں کہ مربی کو یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا جن لوگوں کی اصلاح صدر جماعت اور مربی کا کام تھا ان میں سے ہی بعض صدر و مربی کے درمیان خلیج اور دوری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نتیجۂ دن لوگوں میں پھر بےچینی پیدا ہو جاتی ہے حضرت وسیمہ علیہ السلط فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ جماعت جماعت نہیں ہو سکتی جو ایک دوسرے کو کھائے اور جب چار مل کر بیٹھے تو ایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں فرمایا ایسا ہرگز نہیں چاہیے بلکہ اجماع میں چاہیے قوت آ جاوے اکٹھے ہو جاؤ ایک بن جاؤ تاکہ طاقت پیدا ہو اس میں قوت پیدا کرو اور وحدت پیدا ہو جاوے جس سے محبت آتی ہے اور برکات پیدا ہوتے ہیں فرمایا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمدردی محبت عفو اور کرم کو عام کیا جاوے اور تمام عادتوں پر رحم اور پردہ پوشی كو مقدم کر لیا جائے جتنی عادتیں ہیں انسان میں اور خاص طور پر عہدیداروں اور ربیان میں جن کے ذمے میں بہت بڑے کام ہیں ان کا یہ کام ہے فرمایا کہ رحم اور پردہ پوشی رحم ہمدردی اور پردہ پوشی کو ہر عادت پر حاوی کر لو رحم سب سے زیادہ تمہارے میں اندر ہو دوسروں کی ہمدردی سب سے زیادہ تمہارے اندر ہو پردہ پوشی ایک دوسرے کی سب سے زیادہ تمہارے اندر ہو فرمایا کہ ذرا ذرا سی بات پر ایسی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہئیں جو دل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں یہ حوالہ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نخواستہ جماعتی عہدیداروں اور خاص طور پر صدر یا امیر اور مربی کے درمیان جماعت میں عمومی اخ... عموماً اختلافات پائے جاتے ہیں نہیں ہرگز یہ بات نہیں ہے شاید اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں تو بلکہ میرے علم مثال میں ایک آدھ آت دفعہ ہی آتے ہیں یہ تمام باتیں میں نے کھول کر اس لیے بتا دی ہیں کہ صدر امیر اور مربیان کو پتہ ہو کہ ان کا کام بڑا وسیع ہے اور ایک عام مقصد ہمارے سامنے ہے اور اگر کبھی خدا نہ نخواستہ آپس میں اختلاف پیدا ہو تو پھر وہ فوری طور پہ حل پیدا ہو جانا چاہیے کیونکہ بعض دعا دیکھنے میں آیا ہے کہ آپس کا اختلاف آپس تک نہیں رہتا بلکہ افراد جماعت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور شیطان جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اس لیے ہمیشہ دونوں یہ بڑا مقصد اپنے سامنے رکھیں کہ جماعت کی علمی روحانی اور انتظامی تربیت کی جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے وہ دونوں نے مل جل کر ادا کرنی ہے حضرت مسیمۃسطلام نے بھی بڑا واضح یہ فرمایا ہے کہ صحیح نتائج اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب آپ اس میں مل جل کر کام کرو آپ نے فرمایا کہ جو کام دو ہاتھ کے ملنے سے ہونا چاہیے وہ محض ایک ہاتھ سے انجام نہیں ہو سکتا اور جس راہ کو فرمایا کہ جس راہ کو دو پاؤں مل کر طے کرتے ہیں وہ فقط ایک ہی پاؤں سے طے نہیں ہو سکتا اسی طرح فرمایا کہ اسی طرح تمام کامیابی ہماری معاشرت اور آخرت کے تعاون پر ہی موقوف ہو رہی ہے کیا کوئی اکیلا انسان کسی کام دین یا دنیا کو انجام دے سکتا ہے ہرگز نہیں کوئی کام دینی ہو یا دنیا بھی بغیر معاونت معاونت باہمی کے چل ہی نہیں سکتا پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خاص طور پر وہ کام جس کا بہت بڑا اور عظیم مقصد ہے اس کے لیے تو آپس کا تعاون انتہائی ضروری ہے بس نہ ہی صدر یا امیر کو تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور نہ ہی مربیان کو اپنی رائے صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنا یا کروانے کی کوشش کرنی چاہیے بلکہ تعاون سے کام کریں اور کیونکہ مربی کے کی ذمہ جماعت کی تربیت کی ذمہ داری ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا دین علم بھی زیادہ ہے یا عموماً ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اور اسے دینی علم کو بڑھاتے بھی رہنا چاہیے اور روحانیت کو بڑھاتے رہنے کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے اس لیے اس کے تقوا کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے جب اس بات کو مربیان سمجھ لیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو داروں اور افراد جماعت کے درمیان خود بخود مربیان کا ایک مقام بن جائے گا صدر جماعت یا امیر جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں انتظامی سربراہ ہونے کی وجہ سے جماعت کے انتظامی نظام کو صحیح طور پر چلانے کی ان کی ذمہ داری ہے اور وہ اس کام میں فلیح وقت نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے اسی طرح جماعت کی دینی اور روحانی بہتری اور ترقی اور اس کے لیے ممکنہ ذرائع استعمال میں لانے کی ذمہ داری مربیان کی ہے اور وہ اس معاملے میں خلیح وقت کے نمائندے ہیں بس دونوں امرا بھی صدران بھی یعنی عمرا اور صدران اور مربیان دوسرے مربیان کا آپس کا تعاون اور تعاون ہوں چاہیے اور ایک اسکیم کے تحت کام کرنا چاہیے تبھی جماعت کو انتظامی لحاظ سے وہ مضبوط کر سکیں گے اور روحانی اور علمی معیار بھی ترقی کرتے چلے جانے والے ہوں گے <تصفح> پہلے بھی میں مختصر ذکر کر آیا ہوں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ صدر اور امیر اور تمام جماعتی عہدیداران کا کام بلکہ ذمہ داری ہے کہ مبلگین بلکہ جتنے بھی واقفین زندگی ہیں ان کا ادب اور احترام اپنے دل میں بھی پیدا کریں اور افراد جماعت کے دلوں میں بھی پیدا کریں ان کی عزت کرنا اور کروانا آپ لوگوں کا کام ہے تاکہ مربی اور مبلغ اور واقف زندگی کے مقام کی اہمیت واضح ہو اور زیادہ سے زیادہ نوجوان جماعتی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں بے شک خدمت دین کے لیے وقف کرنا اور مربی اور مبلغ بننا خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے لیکن یہ فہم و ادراک جو ہے یہ سمجھ بوجھ جو ہے یہ تجریظن بڑھتا ہے نوجوان واقفین نواق بھی مکمل طور پر اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کرنے کے لیے ظاہری محرک بھی چاہیے جو ان کے شوق بھارے یہ انسانی فطرت ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا اور جب وقف اور جماعتی خدمت کا ادراک پیدا ہو جائے شروع میں تو محرب چاہیے لیکن جب یہ ادراک پیدا ہو جائے جب اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر کام کرنے کی سمجھ آ جائے تو پھر وقف کے ساتھ روحانی ترقی بھی ہوتی رہتی ہے پھر ایک واقع زندگی دنیا کی طرف یا دنیا داروں میں دنیا والوں کے سلوک کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ دیکھنا چاہیے اور یہی ایک حقیقی وقف کی روح ہے بس صدران اور عمرہ اور عہدے دوران مربیان کے ساتھ اور واقفین زندگی کے ساتھ روپیوں میں انتہائی آئضی اور تعاون کے جذبے کو بڑھائیں تاکہ آئندہ مربیان کا حصول آسان ہو جیسا میں نے کہا ہمیں بہت بڑی تعداد میں چاہیے ہمربیان اور نوجوانوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ مربی اور مول بننے اور زندگی وقف کرنے کی تحریک پیدا ہو واقفین نے نو نوجوانوں کو اور میدان عمل میں نوجوان مربیان کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا چاہے آپ کے مقام کو سمجھے یا نہ سمجھے کوئی صدر امیر یا عہدے بلکہ کوئی فرد جماعت بھی آپ کی عزت اور احترام کرے یا نہ کرے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربانی کرنے کا جوہد کیا ہے اسے نیک نیتی سے نبھاتے رہیں آپ کی نظر اس بات پر ہو کہ پہلے میرے ماں باپ نے پیدائش سے پہلے مجھے وقف کیا اور پھر جوانی میں قدم رکھ کر میں نے اپنے وقف کی تجدید کی اس لیے میں نے دنیا کی طرف نہیں دیکھنا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف دیکھنا اور خدا تعالیٰ کی جماعت کی ضرورت کو دیکھنا ہے اس لیے میں جامعہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا اور جب مربی بن گئے تو پھر ہر معاملے میں خدا تعالیٰ کے آگے ہی جھکنا ہے اور لوگوں کے رویوں کی کچھ پرواہ نہیں کرنی یعنی انسان تو ویسے ہمیشہ خدا تعالیٰ کے آگے ہی جھکتا ہے اور جھکنا چاہیے لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ پھر یہ نہیں دیکھنا کہ عہدے داریا کیا کہہ رہے ہیں اگر کچھ شکوے اور ایسی باتیں پیدا بھی ہو جائیں تب بھی مجھے بندوں سے اظہار کرنے کے خود اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے لوگوں کے رویوں کی پرواہ نہیں کرنی ایک واقف زندگی, زندگی زندگی بھر کا وقف کرتا اس میں اپنی زندگی پیش کر دی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کام کرنے کے لیے جبکہ ایک عہدیدار چند سال کے لیے عارضی طور پر عہدے بنایا جاتا ہے پس اگر وہ جماعت کے لیے مفید وجود نہیں بنتا یعنی عہدے دار اور تعاون کے بجائے مسائل پیدا کرتا ہے تو خدا تعالی سے حکومر ربیان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ابھی دعا کیا کریں عہدیداروں کے لیے کوئی صحیح رستے پہ چلنے والے ہوں خدا تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ ایسے عہدے سے اللہ تعالی جان چھڑا دے اللہ تعالی عالم الغیب بھی ہے اور سب طاقتوں کا مالک بھی ہے اس کے نزدیک اگر عہدیدار کو اس کے عہدے سے ہٹانا بہتر ہو تو یہ کر دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس عہدیدار کی بعض دوسری خوبیوں کی وجہ سے خدمت میں رہنا بہتر ہے تو یہ کمزوریاں جو بعض مسائل پیدا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کی اصلاح کر دے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے مبی نے تو تعاون کرنا ہے اور دعا کرنی ہے اسی طرح میں عہدے داروں اور مربیان دونوں کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم افراد جماعت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے گھروں میں عہدیداروں کے متعلق باتیں نہ ہوں یعنی منفی باتیں تو پھر صدران اور عمرا اور عہدیداران اور اسی طرح مربیان کو بھی ہمیشہ اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ ان کے گھروں میں بھی ایک دوسرے کے متعلق کسی قسم کی منفی باتیں نہ ہوں ہاں مثبت باتیں بشک ہوں تاکہ مربیان کی نسلوں میں بھی اور عہدیداران کی نسلوں میں بھی نظام جماعت اور واقف زندگی اور کسی بھی رنگ میں جماعت کی خدمت کرنے والوں کا احترام پیدا ہو عہدے دوران اور خاص طور پر صدران اور عمرہ یہ بھی یاد رکھیں کہ افراد جماعت کے لیے بھی ہمیشہ پیار اور محبت کے پر پھیلائیں کسی قسم کا مودا ملنا آپ کا کوئی حق نہیں تھا نہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے بس اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی بڑی عاجز سے قدر کریں اور خلیفہ وقت نے آپ پر جو اعتماد کیا ہے اور اعتماد کرتے ہوئے اس پیاری جماعت کی نگرانی کا کام سکول کیا ہے اس کا حقدہ کرنے کی کوشش کریں اپنی جماعت جماعت کے ہر فرد یعنی صدر اور عہدے اپنی جماعت کے ہر فرد بڑے اور چھوٹے کو یہ احساس دلائیں کہ وہ محفوظ پروں کے نیچے ہے جس طرح وہ بھی اپنے بچوں کو پروں میں لے لیتی ہے ہمیشہ ہر ایک سے نرمی سے اور مسکراتے ہوئے بات کریں دفتر کی کرسی آپ میں تکبر کے بجائے آج ہی پیدا کرنے والی ہو ہر عہدیدار کے بھی اور ہر مربی کے بھی دروازے پر دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلم تو اس وقت ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے روایت میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکرا کر ملا کرتے تھے اسی طرح بعض لوگوں کو یہ بھی شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی معاملہ جماعتی نظام کے پاس جاتا ہے تو پھر مہینوں اس کو پتہ نہیں چلتا حالانکہ <تصفح> میں گزشتہ سال میں بھی کئی دفعہ اس بارے میں یاد دھیان کرا چکا ہوں خط میں بھی معاملات کو نبٹانے میں جلدی کیا کریں لٹکایا نہ کریں دوسرے اگر معاملہ کسی وجہ سے مجبوراً لمبا ہو رہا ہے بعض بہت ضرورت وجہ ہوتی ہے <تصفح> تو جو ضروری تحقیق تھی اگر وہ مکمل نہیں ہو رہی <تصفح> تو پھر متاثرہ فریق کو یا شکایت کندا, کنندہ کو یا اگر دونوں فریقین ہیں تو ان کو بتا دیں کہ کچھ دیر لگے گی ان کے خط کو بہرحال اکنالج کرنا چاہیے اگر متاثرین کو جواب دے کر تسلی کروا دی جائے اور عہدے خاص طور پر خاص طور پر صدر اور عمرہ مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں کو ملیں تو متاثرہ فریق کی آدھی کو وفدور ہو جاتی ہے اور آدھے شکر ختم ہو جاتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات سمجھا دی کہ کیسے ہمارے اخلاق ہونا چاہیے اگر ان پر عمل کریں تو صدران عمرہ اور عدیدان کے لیے جو سے جو لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ان کے رویے سے بےچینیاں پیدا ہوتی ہوں بےچینیاں پیدا نہ ہوں دوسروں سے خوش خلقی سے پیش آنے کے بارے میں ایک دفعہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو چاہے وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنے کی نیکی ہو اللہ تعالیٰ تو ہر عمل کی جزا دیتا ہے خوشخلکی سے پیش آنا بھی انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے بس ہر ایک کو ہر ذریعے سے اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے عہدے داروں کو ہمیشہ ہی یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت کا کوئی عہدہ بھی کسی قسم کی بڑائی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عاضی میں بڑھانے کے لیے اس لیے ہر فیصلے کو اور ہر ہر فیصلہ اور ہر کام اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اور انتہائی آجزی سے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کرنے کی کو کوشش کرنی چاہیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب اختیار اور حاکموں کو یہ تنبیہ فرمائی ہے اگر ہر دار اسے سامنے رکھے تو یقیناً اپنے کام کے معیار اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے میں کئی گناہ اضافہ ہو سکتا ہے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا نگران اور ذمہ دار بنایا ہے وہ اگر لوگوں کی نگرانی اور اپنے فرائض کی ادائیگی اور ان کی خیرخائی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے مرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت حرام کر دے گا یہ دیکھیں کتنا سخت نظار ہے اور انسان کو ہلا دینے والا ہے اگر خدا تعالیٰ اور آخرت پر یقین ہو تو ہر عہدے دار اپنا ہر کام انتہائی خوف کی حالت میں کرے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ و فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو لوگوں میں سے زیادہ محبوب اور اس کے زیادہ قریب انصاف پسند حاکم ہوں گے ہوگا اور سخت ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور ظالم حاکم ہوگا بس اپنی ذمہ داریوں کو انتہائی باریکی سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تبھی انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو حاجت مندوں ناداروں غریبوں کے لیے اپنا دروازہ بند رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضروریات کے لیے آسمان کا دروازہ بند کر دیتا ہے بس عہدے دار امیر سے لے کر ایک چھوٹے سے ہلکے گئے عہدیدار تک ہر ایک کا کام ہے کہ نظام جماعت میں نظام جماعت جو خلیفہ وقت کے گرد گھومتا ہے اور عہدیدار اس کی نمائندگی میں ہر جگہ مقرر کیے گئے ہیں اپنے فرائض پورے کریں خدا تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگتے رہیں اسی طرح ذیلی تنظیموں کے عہدے دار بھی اپنی ذمہ داریاں سمجھیں ذہلی تنظیمیں بھی ہر سطح پر فعال ہوں انصار بھی لجنا بھی خدام بھی بس مسلم آؤد ریت ہو کا مقصد تنظیموں کے قیام کا یہ تھا کہ جماعت کا ہر طبقہ فعال ہو جائے اور مختلف ذرائع سے جماعت کی ترقی کی کوشش ہوتی رہے اور افراد جماعت کے ہر طبقہ تک پہنچا جا سکے عورتوں تک بھی بچوں تک بھی نوجوانوں تک بھی بوڑھوں تک بھی تاکہ خلیفہ وقت کو ہر ذریعے سے خبر بھی پہنچتی رہے اس کے بارے میں اس کو بھی علم ہوتا رہے کہ جماعت کی کیا حالت ہے بس ہر ایک خدمت دین ہر شخص جو ہے ہر عہدے دار جو ہے خدمت دین کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتے ہوئے کرے اور ایک دوسرے سے تعاون بھی کریں نظام جماعت صدران عمرہ اور ذیلی تنظیموں کا بھی ایک دوسرے سے باہمی تعاون ہونا چاہیے اگر یہ باہمی تعاون ہو اور تمام ذیلی تنظیمیں اور جماعتی نظام بھی فعال ہو تو جماعت کی ترقی کی رفتار کئی گنا بڑھ سکتی ہے بس اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے ایک بات یہ بھی ہر عہدے دار یاد رکھے کہ اگر کسی کے اپنے خلاف بھی شکایت ہو کسی عہدے دار کے خلاف اس کو یا اس کے خلاف شکایت پہنچے اس کو اور یا اس کے خلاف کوئی بات کرے اس کے سامنے تو اس کو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے عہدیداروں میں سب سے زیادہ برداشت ہونی چاہیے اور بات کرنے والے سے بدلہ لینے کے بجائے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہیں میرے میں یہ برائی ہے تو نہیں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ بھی بات بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے افراد جماعت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے طقبہ کے معیار بڑھائیں نیکی اور طقبہ میں تعاون کا انہیں بھی حکم ہے اگر افراد جماعت کے معیار نیکی اور تقوا کے زیادہ ہوں گے تو عہدے دار خود بخود نیکی اور تقوا پر چلنے والے ملتے جائیں گے بس ہر شخص کو اپنا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی نیکی اور تقوا کے کیا معیار ہیں اور کیا وہ اس میں اضافے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں ہر فرد جماعت کو اپنا فرض بھی پورا کرنا چاہیے جو اس کے ذمے اطاعت کے حوالے سے کیا گیا ہے یہ ایک بڑا فرض ہے جو فرد جماعت کے سلوک بھی ہے کہ تم اطاعت کرو آپ کی اطاعت کے نمونے بھی نمونے جہاں آپ کو جماعت سے تعلق میں بڑھائیں گے وہاں آپ کی نسلوں کو بھی جماعت سے منسلک رکھیں گے نسلوں کے تقوی کے نیکی کے معیار بلند ہوں گے اگر تو پھر آئندہ اگر بلند ہوں اور بڑھتے چلے جائیں نسلوں میں تو پھر آئندہ نسلوں میں تقوی پر چلنے والے عہدیدار بھی ملتے چلے جائیں گے بس آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اپنے دلوں میں قائم کریں اور اپنی نسلوں کے دلوں میں بٹھاتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا ہے اور تنگ دستی اور خوشحالی اور خوشی میں اور ناخوشی اور حق تلفی اور ترجیحی سلوک غرض ہر حالت میں حاکم وقت کے حکم کو سننا اور اطاعت کرنی ہے جماعت میں کوئی دنیاوی حاکم تو ہے نہیں لیکن نظام جماعت کی اطاعت بھی اسی روح سے ہونا ضروری ہے کہ چاہے ہمارے خلاف بات ہے یا ہمارے حق میں ہے ہم نے اطاعت کرنی ہے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اور کوشش اگر حلیفہ وقت تک یا بالا حکام تک پہنچایا جا سکتا ہے تو پہنچانی ہے بات اگر سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں لیکن کسی بھی طرح کی بغاوت نہیں ہونی چاہیے ہمیشہ ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں کہ ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کے مطابق دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی ایسے نگران عہدے دار اور حاکم ملیں جو ہم سے محبت کا سلوک کرنے والے ہوں اور جن سے ہم محبت رکھتے ہوں وہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں اور ہم ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مجھے بنے جس کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال اور میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے آج جب کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں میں انہیں اپنے سایہ رحمت میں جگہ دوں گا بس جس کو اللہ تعالیٰ کے سائے میں جگہ مل جائے اس کے تو اس کو دونوں جہان کی نعمتیں مل گئی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا ہر کام خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو ہم اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاش کے ساتھ کی جماعت میں شمولیت کا حق ادا کرنے والے ہوں اور حضرت وسیم علیہ السلّۃ والسلام کی اپنی جماعت کے افراد سے جو توقعات تھیں ان کے مطابق عمل کرنے والے ہوں ان کے بارے میں ایک موقع پر حضرت وسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی جماعت بنا دے کہ تم تمام دنیا کے لیے نیکی اور راست بازی کا نمونہ ٹھہرو فرمایا سو تم ہوشیار ہو جاؤ اور واقعی نیک دل اور غریب مزاج اور راست باز بن جاؤ سچائی کے معیار بہت بلند ہو جائیں فرمایا تمہاری مجلسوں میں کوئی ناپاکی اور ٹھٹھے اور ہنسی کا مشغلہ نہ ہو یعنی وہ ہنسی جو استدا کے رنگ میں کی جاتی ہے لوگوں کا مذاق اڑائے جاتے ہیں اور نیک دل اور پاک تباہ اور پاک خیال ہو کر زمین پر چلو انتہائی عاجزی جی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی حالتوں کو اس کے مطابق بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آنے والے ہیں <قصدق> <تصال> <تصال> <تصال> الحمدللہ الحمد للہ ہیندو نوست نو مینو بی و نوکلو نوزوب اللہ من شرور انفسنا وہ مین سی دلہ فلا فلاد محمد رسول عباد اللہ عرحم کم اللہ, علیہ اللہ مو دلے ول <سؤال> سان ول قرب واشائے ول من کر لالک تروسر اللہ اسکور کم آؤزبنطوان الروجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو اہم ادیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامعین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے اور اتوار کی شب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کو ہمارا پروگرام پیش کیا جاتا ہے شب 9 سے گیارہ بجے تک جب اتوار کو آٹھ بجے شب شروع ہونے والا یہ پروگرام نصف شب تک جاری رہتا ہے یعنی ہمارا اور آپ کے ساتھ رہتا ہے اتوار کو آٹھ بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک پروگرام کا پہلا حصہ آٹھ سے دس بجے شب اسی فریکوینسی پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جب 10 دس بجے شب سے بارہ بجے تک یعنی آخری دو گھنٹے ہم اور ساتھ ہوتے ہیں اے 5, پر پروگرام جاری رہتا ہے ہمارا لیکن صرف ہماری فریکوئنسی اے ایم 530 پر چلی جاتی ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد سامعین یہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے احمدیہ مسلم جماعت کے موقف پیش کریں ہم اپنے پروگرام کا فارمیٹ بڑا آسان اور سادہ سا رکھتے ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء ہیں جنہیں ہم ادو کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر احمدیہ مسلم جماعت کے موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں سامین اس کے بعد ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں ہم آپ کو اسٹوڈیوز کا نمبر بتاتے ہیں اپنا ای میل ایڈریس بتاتے ہیں اپنا ویب ایڈریس بتاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی ذریعے سے اپنا سوال ہم تک پہنچائیں اور اسٹوڈیوز میں موجود مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب دیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک یہاں تک کہ ہمارا دوسرا پروگرام ہفتے کی شب نو بجے شروع کیا جاتا ہے سامع پروگرام ریڈیو احمدیہ کئی سالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ اللہ کے فضل سے گزر چکا ہے اس پروگرام کا مقصد ہرگز بھی کچھ بحثی نہیں ہے بلکہ مقصد سیکھنا اور سکھانا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کریں ہم اپنی بات اپنی زبان سے آپ کے سامنے پیش کریں قرآن کریم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث نبیہ اور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کی روشنی میں ان کی ان کی دلائل کے ساتھ ہم موقف آپ کے سامنے رکھیں اور ہم بھی آپ سے یہی توقع کرتے ہیں امید کرتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ جب آپ اسٹوڈیوز میں کال کریں اپنا سوال پیش کریں تو کوشش یہی کریں کہ ایک تو موضوع سے متعلق ہو اور دوسرا یہ کہ جب آپ سوال کریں تو جانیں کہ آپ کو سننے والے ہزاروں لوگ ہیں سوال کے مقصد بھی یہ ہو کہ جس میں کچھ بات کی وضاحت طلب کی جائے تبصرہ یا رائے نہ دی جائے اور نہ ہی محض دشنام تراضی کی جائے یہ سلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے ہمارے سننے والے یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتا ہے ہمارا ایک پروگرام ہے جو فقہی مسائل سے متعلق ہوتا ہے اسی طرح سے ایک پروگرام ہے جس میں ہم بانی اس سلسلہ علی احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کاادیانی علیہ اللاۃ وسلام جنہیں ہم مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاۃ و مانتے ہیں کہ صداقت کے بارے میں بات کی جاتی ہے ایک پروگرام ایسا ہے جس میں تحریرات کتب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاۃ وسلام کے بارے میں بات کی جاتی ہے اسی طرح سے سامعین ہمارا ہر مہینے کا جو پہلا اتوار ہے اس کا پروگرام ہم سیرت طیبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا وسلم کے بارے میں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کی جاتی ہے آپ کی زندگی کے واقعات کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے یہی سلسلہ ہے جو جاری رہتا ہے آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہم سے جو گفتگو کیا کرتے ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود اور مہدی مود علیہ سرات کی کتب کے بارے میں ہوتی ہے ان کی کتب میں کیا بات لکھی گئی ہے کون سا موضوع بیان کیا گیا ہے اس کتب کی یا جو جس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کس زمانے میں لکھی گئی اور اس موضوع کی اہمیت کیا تھی آج اسی سلسلے کا ایک اور پروگرام ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عبد نور عابد صاحب انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ اسی طرح سے ہمارے ساتھ مصباح صاحب بھی موجود ہوں گے انہیں بھی ہم اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہیں گے اب سے کچھ منٹ کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے شامل پروگرام کا سلسلہ ہم جاری کریں گے اور چلیں گے پروگرام کے افتتاح کی طرف اور بات کو شروع کریں گے جی عبدن رابط صاحب جی السّلام علیکم و رحمۃ اللہ, جزاکم اللہ حسن آج جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلط مرزا غلام احمد صاحب ان کی کسی ایک کتاب کا تعارف پیش کریں گے اور بعد میں پھر یہ موقع دیا جائے گا کہ اس سوال پہ اٹھنے والے اگر کوئی اعتراضات یا کوئی سوالات ہیں تو وہ ہم اپنے مہمانوں سے لیں اور اس کتاب کو اس طرح حل کیا جائے آج کی جو کتاب میں نے تیار کی ہے اس کا نام ہے لیکچر لاہور ٹھیک ہے اور ہمارے جو احمدی احباب ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تین لیکچر جو روحانی خزائن میں موجود ہیں ٹھیک جو حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلط علیہ السلام نے مختلف شہروں میں دیے اور روحانی خزائن جو مجموعہ ہے کتب مسیح ماؤد علیہ السلط علام کا اس میں بیس نمبر کی جو جلد ہے کل تیئیس جلدیں ہیں جس میں سے بیس نمبر کی جو جلد ہے اس میں یہ تینوں لیکچر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں الاسلام پہ بھی اور ہارڈ کاپیز میں بھی موجود ہیں اس پہلی سیریز میں لیکچر لاہور پھر اس کے بعد لیکچر سیال کوٹ اور اسی طرح لیکچر لدھیانہ یہ تین مم. لیکچر ہیں جن کا ذکر ملتا ہے آج کے پروگرام میں ہم لیکچر لاہور جو حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلط وسلام نے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے لاہور میں یہ دیا اس کے متعلق ہم بات کریں گے اور میں ابھی بتاؤں گا کہ اس جو لیکچر ہے اس میں کیا مضامین بیان ہوئے ہیں اور کس بابت حضرت وسیم علیہ سات و اسلام نے شاد فرمائے حضور نے یہ لیکچر تین ستمبر انیس سو چار کو ٹھیک ہے لاہور میں دیا ٹھیک ہے اور یہ ایک جلسہ تھا جس میں یہ مضمون پڑھا گیا اس کا اصل نام تو اسلام یا اس سے متعلقہ مضامین ہیں لیکن وہ چونکہ لاہور میں دیا گیا تو مستعمل جو اس کا نام ہم لیتے ہیں وہ لیکچر لاہور کے نام سے یہ بڑا تاریخی اور بڑا مشہور ایک لیکچر تھا جو حضور نے دیا اس کے جو چیدہ چیدہ جو مضامین ہیں وہ دو ہیں نمبر ایک اس کے جو کتاب یا جو لیکچر ہے اس کے دو حصے ہیں اس کے ایک حصے میں حضرت اقدس مسیح ماود علیہ السلۃ علسلام نے اسلام کی برتری تعلیمات کے لحاظ سے وہ ثابت کی ہے دوسرے ادیان کی تعلیمات کا موازنہ کر کے ٹھیک ہے جن میں قابل ذکر دو جو مذاہب ہیں وہ آتے ہیں اور اس زمانے میں ہندوستان میں عیسائیت اور ہندو جو مذہب ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل بھی رہا تھا اور اس کے بارے میں ہم ذکر بھی کرتے ہیں تو ان دو مضامین کا مقابلہ یا موازنہ اسلام کی تعلیمات سے کیا ہے تو یہ اس لیکچر کا ایک پہلا حصہ ہے اور لیکچر کے دوسرے حصے میں جب موازنہ اور جب یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات ہی برتر ہیں اسلام کی تعلیمات ہی فضیلت رکھتی ہیں اس کے دوسرے حصے میں حضرت مسیح ماحود علیہ السّلۃ السلام اپنے دعوی کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں تو اس طرح اس کے دو حصے ہوئے پہلے حصے میں جیسا کہ میں پہلے ذکر کر آیا ہوں اخبارات میں اس کی اس کا بڑا چرچا ہوا اس لیکچر کا اور کہتے ہیں کہ اس جو لیکچر ہے ایک اخبار کے مطابق ان کی جو حاضرین تھے جلسہ کے اس کی تعداد دس سے بارہ ہزار تھی جی اور یہ وہ حاضری ہے جو اس پنڈال میں یا اس مجلس میں یا میدان میں تھی جن کے لیے بیٹھنے کا انتظام تھا اور کہتے ہیں کہ حال کے باہر بھی بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی تعداد اس دس بارہ ہزار کی جو تعداد انہوں نے شمار کی ہے اس کے علاوہ ہے تو اس لحاظ سے الحمد یہ اس دمانے میں بھی ایک کثیر تعداد نے اس لیکچر کو سنا کتاب کے بالکل آغاز میں حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلات نے قرآن کریم کے متعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض اس کا ٹائٹل پیج پہ بعض اشعار لکھی ہیں اور جس کا میں وہ فارسی میں ہیں اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں اور آپ کا مقام باقی تمام انبیاء سے بڑا ہے لیکچر کا آغاز ہوتا ہے جس میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ یہ ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں برائی بڑی تیزی سے پھیلتی اور لوگ گند میں بڑا ملوث ہیں جی اور جس زمانے میں حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا آ, تاریخ کے حوالے سے وہ باتیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں اسلام ہر طرف سے انڈر پریشر جس کو کہتے ہیں مسلمان जी. وہ تھے تعلیمات تو مسلمان بھلا چکے تھے لیکن ان کو گائڈ کرنے والا بھی کوئی ایسا رہنما نہیں ملتا تھا جو آ, مسلمانوں کو ایک راہ پہ رکھ سکتا ٹھیک ہے تو اسلام آ, ہر طرف سے ایک تو آ, شکار تھا مظالم کا الزام لگتے تھے اسی طرح عیسائیت اور ہندو یہ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کے مقابلہ کے پہ میدان عمل میں آ چکے تھے اس کے حوالے بھی ہم پچھلے پروگرام میں کر چکے جی ہیں جی تو اس کے اندر جی جی جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے حضرت مسیح ماحود علیہ السلط نے فرمایا کہ دنیا میں جو گندگی ہے یا لوگ گند کی درف ملوث ہوتے ہیں برائیوں کی درف جاتے ہیں گناہ کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے اور سب سے بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ خدا تعالی، لوگوں کو خدا تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے لوگ خدا تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں لوگ خدا تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں لوگوں کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اس بات کو لے کے آگے چل کے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام نے دیا ہے لکھا ہے کہ اکثر لوگ دہریہ مذہب کی کسی شاخ کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں اور خدا تعالیٰ کی شناخت بہت کم ہو گئی ہے اور پھر حضور نے آئندہ چند صفحات میں یہ ثابت کیا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کی معرفت نہ ہو تو برائیاں جنم لیتی ہیں اور حقیقی معرفت کا ہونا نہایت ضروری ہے ٹھیک ہے جس میں ایک ایک مثال کے ذریعے حضرت وسیم علیہ السلام اسلام نے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے کہ معرفت کا ہونا یقین کامل کو چاہتا ہے جی اور جب تک حق القین نہیں ہے کسی چیز پہ آپ کسی چیز پہ کامل ایمان نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے है है। اس کی مثال بڑی خوبصورت حضرت مسیم علیہ صاحب اسلام نے دی حضور فرماتے ہیں کہ ایک بچہ ہے نادان ہے اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی موتی یا قیمتی ہیرا دے دیا جائے جی تو وہ اس کی کوئی قدر نہیں کرے گا اب اس کو نہیں پتہ کہ وہ ہیرا کتنا قیمتی ہے کتنا مہنگا ہے کہاں سے اس کو لایا گیا کیا ہوا وہ اس کو کھیلے گا اس کے ساتھ ایک عام جو دس روپے کا کھلونا بازار سے مل یہ میں مثال دے رہا ہوں تو جو مثال ہے وہ حضرت وسیم علیہ سلاۃ والسلام نے اس طرح دی کہ کھلونا ہے جو اس کا اسی طرح اس ہیرے کو بھی ڈیل کرے گا اور اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جن کو معرفت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اسی طرح پھر معرفت کے نہ ہوتے ہوئے گناہوں میں جرائم میں اور مختلف قسم کی بدیوں میں ملوث ہوتے ہیں پھر حضرت وسیم علیہ سات نے مثال دی کہ اگر انسان کو یقین کامل ہو جائے معرفتمہ اس کو حاصل ہو جائے جی تو وہ اسی طرح ہے کہ اس کو پتہ ہے ذی ہوش انسان کو کہ اس سوراخ میں ایک سانپ ہے تو وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ اس سوراخ میں نہیں ڈالے گا بلکہ اس سے بچے گا اس سے ڈرے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے اس میں اس میں سانپ ہے اگر اس نے مجھے ڈس لیا تو میں مارا جاؤں گا اسی طرح اگر اس کے پینے کی چیز میں اگر کوئی زہر ملا دے تو اس کو ہرگز نہیں پیے گا ہاں اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور اس کے جو پینے والی کوئی چیز ہے اس کے اندر کوئی کوئی زہر ملا دیا جاتا ہے تو وہ اس کو چپ کر کے پی لے تو معرفت یا خدا تعالیٰ کا پتہ ہونا یہ نہایت ضروری ہے اور پتہ ہونا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پہ ایمان لانا اور خدا تعالیٰ کی محبت اور خدا تعالیٰ کا خوف ان دونوں چیزوں کو کامل طور پر دل میں بٹھانا ہمیں نجات دلا سکتا ہے اس مضمون کو آگے چلتے ہوئے حضرت مسیح معود علیہ السلۃ نے جوڑا ہے اسلام اور دوسرے مذاہب کی تعلیمات کے ساتھ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان یا لفظ اسلام اس کے معنی ہی ذبح ہونے کے ہیں ٹھیک ہے اب اسلام کا جو لفظ ہے اس کی تشریح جو حضور حضرت مسیحمۃ علیہ صلاح نے کی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 اور کامل عشق کو چاہتا ہے اور کامل محبت کامل معرفت کو چاہتی ہے ٹھیک بس اسلام کا لفظ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حقیقی قربانی کے لیے کامل معرفت اور کامل محبت کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ٹھیک ہے تو اگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نجات ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح لفظ اسلام کے معنی ذبح کر دینے کے لیے اپنی گردن آگے کر دینا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر تمام باتوں پر اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ اس کو پورا کرنا ہے اور کامل معرفت کے بغیر حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کے بغیر انسان نجات پا ہی نہیں سکتا یہ تو دو مضامین ہیں پھر اس کے اندر حضور نے ذکر کیا کہ جو قرآن کریم ہے وہ کس طرح خدا تعالیٰ کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے پھر اس کے آگے جا کے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں اس کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی آتا ہے ایک رحمانیت ہے اور دوسری رحیمیت ہے ٹھیک ہے اور اختصار سے میں اس کی تشریح میں نہیں یا اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا لیکن رحمانیت کا تعلق ہر زیرو سے ہے ٹھیک ہے ہمارے پوچھے بغیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورج چاند ہوا سارا کچھ ہمارے پیدائش سے پہلے رکھ دیا رحیمیت کا تعلق خاص اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں کے ساتھ ہے یعنی کہ اس میں دعا کے نتیجے میں یا اس کے عمل کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت لوگوں پہ ہوتی ہے وہ رحیمیت کے طفیل میں آتی ہے اس کے نیچے آتی ہے پھر حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہماری بڑی رہنمائی کرتا ہے یقین کامل معرفت کاملہ یا اس طرح کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو وہ آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتا یہ بڑا ایک نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جی کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے خدا تعالیٰ کے فیوز سے خدا تعالیٰ کی معرفت سے وہ آخرت میں بھی اندھا رکھا جائے گا حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ قرآن کریم میں بند کر دیا فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منقانہ یرجو لقا القاء ربی فلیام العمل صالحم ولا یشرک ببادتی ربی ہی آحدا. یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے بس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم کا فساد نہ ہو یہ بڑی ضروری اور اہم ایک آیت ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا پیوند کیسے جوڑ سکتے ہیں تو اس کا جواب قرآن کریم نے دیا اس کی تشریح میں حضور فرماتے ہیں کہ ایسے نیک عمل کرے جس میں کسی قسم کا فساد نہ ہو یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے ہوں شوآف جس کو کہتے ہیں نہ ان کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں اور نہ وہ عمل ناقص اور نہ تمام ہوں اور نہ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو بلکہ چاہیے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو پھر اب یہاں پہ شرک کو بھی بڑے واضح طور پہ حضرت وسیم علیہ السلام نے کھولا ہے یہ جب اس حضرت وسیم علیہ سات نے جو قرآن کریم کی تفسیر کی ہے آیات کی وہ اپنی مثال آپ رکھتی ہیں تو اعمال جو عمل صالح ہے اس کی تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی جو حضور نے فرمایا کہ کسی قسم کا فساد نہیں ہونا چاہیے شو آف نہیں ہونا چاہیے اپنا ذاتی عمل نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کیا ہے بلکہ جو جو رضا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مقصود ہونی چاہیے پھر شرک کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں شرک عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو بت بنا لیا اور اس کی پوجا کر لی اللہ تعالیٰ کے برخلاف جا کے تو وہ شرک ہے حضور کیا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو نہ سورج نہ چاند نہ آسمان کے ستارے نہ ہوا نہ آگ نہ پانی نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں اور نہ اپنی ہم. اب یہ بڑا سن کے یا اس کو پڑھ کے ایک ایک حز انسان اٹھاتا ہے فرماتے ہیں اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر ایک وقت روح گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے ٹھیک ہے ان نہایت خوبصورت ایک سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیحم علیہ سات السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کو اگر ہم اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں دیدار الہی چاہتے ہیں تو ہمیں اس قرآن آیت پر پابند ہونا پڑے گا اور اس کی تشریح حضرت مسیحمد صاحۃ والسلام نے کھول کر ہمارے سامنے رکھا نہ علم کا گرور ہے نہ ذاتی غرور ہے نہ طاقت کا غرور ہے نہ نہ اسباب کا غرور ہے صرف اور صرف اپنی محنت کی جائے اور یہ سوچا جائے کہ یہ خدا تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات ہیں اس کو میں نے برو کار لایا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی اب اس کام کو سرے چڑھائے گا جب تک ہماری یہ سوچ نہیں ہوگی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عبدن رابط صاحب تو سامین پروگرام کا آغاز ہو کیا اور آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا اور آج جس چیز پہ گفتگو کر رہے ہیں جیسا کہ شروع میں بتایا کہ یہ حضرت مرزا قرآن احمد صاحب کا یعنی مسیح معود و مہدی معود علیہ صلاحت وسلام کے ایک لیکچر کا ذکر ہے لیکچر لاہور جو دراصل اسلام اور دوسرے مذاہب کے بارے میں اس کے موازنہ کے بارے میں تھا اور یہ لیکچر تین ستمبر انیس چار کو لاہور کے ایک عظیم جلسے میں پڑھا گیا تھا اس لیکچر میں حضور نے اسلام ہندومت اور عیسائیت کی تعلیمات کے موازنہ پیش فرما کر اسلامی تعلیمات کی برتری ثابت فرمائی ہے ضامعن یہ وہ وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522 اور ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹول فری نمبر ہے ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ون ایٹ فائیو فائیو فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو آپ کال کر سکتے ہیں جب آپ کال کرنے اسٹوڈیوز میں اپنے سوال کے ساتھ شامل ہو تو اپنے شہر کا نام بھی بتائیے اور کوشش کیجئے کہ جو آپ کا سوال ہو وہ موضوع سے متعلق ہو اور ایک منٹ میں اگر آپ اپنے سوال کو مکمل کر سکیں تو مناسب ہوگا تبصرے اور رائے سے گریز کیجیے گا اسی طرح سے ہمارے وہ سامعین جو بذریعہ ٹیلی فون ہم تک براہ راست نہ پہنچنا چاہیں وہ ایمیل کے ذریعے بھی اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس ہے کیو اے کیو ایز اے اور اے ایز این آنسر دو ہی لفظ ہیں کیو اے ایٹ اسلام ڈاٹ اسلام اسلام ایک ہی لفظ ہے اور سامعین voiceofislam.ca اسلام ڈیڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ بھی ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سماعت فرما سکتے ہیں بلکہ اس کے آرکائیو سیکشن میں جا کر آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کے ریکارڈنگ بھی سنی جا سکتی ہے اسی طرح سے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے آپ کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنا سوال تبصرہ یا رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو فون نمبر فور یا ون 4106522 ون زیرو ریڈیو کا نمبر یہ وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کریں گے کال کیجئے گا کال کر کے آپ اپنے سوال کے ذریعے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں عبدالور عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی طرح سے مس بلوسا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے موضوع آج کا دراصل حضور علیہ السلام کا ایک لیکچر لیکچر لاہور ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور جیسے ہمارے پاس کچھ کالز جمع ہوں گی ہم کالز کی طرف بھی چلے جائیں گے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے عبد الراب صاحب پروگرام کو شروع کیا اور آپ نے اس کتاب یا اس لیکچر کے بارے میں بات کی اور تاریخیں بھی بتائیں تو جو اگر میں غلط نہیں ہوں تو بنیادی طور پر آپ نے اس لیکچر میں بڑی تفصیل سے عقائد اور اعمال کے بارے میں بھی گفتگو جی بالکل فرمائی تھی تو ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں جی بالکل اب अب... آگے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ حضرت مسیح معود علیہ السلّ و السلام عیسائیت ہندوازم اور اسلام جی. ان کی جو بعض تعلیمات ہیں ان کا موازنہ کرتے ہیں ہے اور یہ ثابت کرتے ہیں اور حضور کی باقی جو کتابیں ہیں اس میں بھی یہ موازنے ملتے ہیں تو है. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ ہوئے ہیں صرف یہی موازنہ ہے بلکہ اس کے لیے حضرت مسیح محت وسلام کی دوسری بہت سی کتابیں ہیں جہاں پہ حضرت مسیح ماحول علیہ والسلام نے اسلام کی برتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری ثابت کی ہے اور اس کی انہیں ایک کڑیوں میں سے ایک کڑی یہ لیکچر اسلام جو یا لیکچر جو لاہور ہے وہ یہ ہے <تصفيق> آگے حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام آ, یہ بات کرتے ہیں کہ عیسائیت کی اور آ, وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت یا عیسائی احباب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ وسلام جو ہمارے نزدیک ایک برگزیدہ نبی ہیں اور عیسائی انہیں خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں اور اسی طرح خدا مانتے ہیں انہوں. حضرت مسیح مود علیہ السلۃ وسلام نے فرمایا کہ گناہوں سے نجات کا واحد طریقہ یہ ہے گندی زندگی کو چھوڑنے کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت آپ کو حاصل ہو اگر انسان کو بذات انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے تو انسان خدا تعالیٰ سے اس اس, اس تعلق پیدا ہی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے عیسائی مذہب یہ کہتا ہے کہ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلطل لوگوں کے گناہ لیتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو سولی پہ لٹکا دیا ٹھیک ہے اور لوگوں کی خاطر وہ نوز باللہ تین دن تک وہ لانتی موت مرے رہے ٹھیک ہے اور گویا یہ کہ ہمارے گناہ انہوں نے معاف کرانے کے لیے اپنے آپ کو سولی پہ چڑھا دیا ٹھیک اور اس کی ایک نہایت خوبصورت مثال حضرت مسیم علیہ السلام نے دی ہے عضول فرماتے ہیں کہ یہ عقلی طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ زید کے سر میں درد ہو اور بکر اپنے سر پہ ایک زور سے پتھر مار لے اور جس سے زید کا سر کا درد ختم ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ عقیدہ رکھنا کہ لوگوں نے گناہ کیے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نازل کیا وہ بچہ بڑا ہوتا ہے حضرت مریم کے گھر پیدا ہوتا ہے لوگوں کی مخالفت جھیلتا ہے آخر جو لوگوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں جب سے پیدائش ہوئی ہے ان کی ان ان ان گناہوں کو معاف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو آگے کر دیتا ہے یہ کہاں کا کہ انصاف ہے جب کہ بائبل کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں بائبل کی تعلیمات اس عقیدے کے بالکل خلاف ہیں ٹھیک ہے گو کہ یہاں پہ حضرت نسیم علیہ صاحۃ واللام نے ان ان آیات کا ذکر نہیں کیا لیکن دوسری جو کتب ہیں حضرت وسیم علیہ صاحب السلام نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے کہ بائبل کے نظریے کے مطابق ایک شخص کا گناہ دوسرے شخص کے سر پہ ڈالا ہی نہیں جا سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سلسلہ جاری رہے گا اور سامعین یہاں پر وقت ہے کہ جب ہم آب, جب ہم آپ کے سوالات ریڈی احمدیہ میں شامل کیا کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 یا 1855 خوش کہ اللہ کا شکر آپ خیریت سے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے میرے پاس ایک سوال تھا مجھے بتاؤ نہیں ہے سوال میرا یہ ہے کہ بہت سارے اور اسی طرح اس اس بہت, بہت شکریہ عامر صاحب آ, ہمارے ساتھ اسی طرح سے, کامران صاحب موجود ہیں. کامران صاحب سے ان کا سوال لیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ہیں. اللہ کا شکر ہے آپ خرید سے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے سوال کرنے سے مزہ آپ سے بات کرنے میں آتا ہے میں تعلق لکھنے لکھانے سے بھی ہے. چلیے بہت شکریہ سوال تو بتائیں سوال کیا بتاؤں میں نے ریڈیو لگایا ہے تو وہ اچھا یہ جو جس لیکچر کی بات کر رہے ہیں وہ اسلامی اسلوب کی فلاسفی میں پڑھ رہا ہوں اس میں ہے یا نہیں ہے نہیں یہ وہ نہیں ہے اس میں نہیں ہے جی یہ وہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ آپ لوگوں نے ٹاپک ایسا رکھا ہے کا بعد میں میرا اور جتنے لوگ اپنا سوال کرتے ان کا تو نہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے نبوت تو پھر اس لیکچر لیکچر ہم کیا بات مطلب مطلب ایک سمپل ہے تو چلے مطلب تھوڑی دیر, دیر پروگرام کو سنیے تھوڑی دیر پروگرام کو سنیے آپ سے شروع میں بتایا ہے کہ سمپل لیکچر تو ہے لیکن اس میں موازنے مذاہب کیا گیا ہے اور اس کے بعد کوئی سوال ذہن میں آئے تو وہ سوال ضرور ہم سے کیجیے گا ہم تک پہنچائیے گا بہت بہت شکریہ عامر صاحب کا جو سوال تھا وہ سوال سگنیٹیچرس کے بارے میں سب اس میں حلال اور حرام کی انہوں نے بات کی ہے تو اس طرح حلال اور حرام کے متعلق تو اس کا نہیں آتا جی ہاں حضرت صل اللہ صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم علی کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ ما عسکرہ کثیرو ہو حرام کہ جس چیز کی زیادتی انسان کو مدہوش کر دے اس کی تھوڑی تعداد بھی حرام ہے ٹھیک ہے تو جو چیز انسانی ذہن کو انسانی جسم کے انسانی قوا کو معاف کر دے وہ انسان کے جو انسان کو نہیں لینی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ حلال اور حرام کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک طبی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے لینی چلیے بہت شکریہ عامر صاحب دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارا پروگرام آپ سیئرس کیا تھا کہ فقی مسائل پر بھی ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہفتے کے دن جو پروگرام کیا جائے گا وہ پروگرام اسی موضوع سے متعلق ہے اور اس میں ہمیں امید ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مرزا محمد افضل صاحب جو آپ کے سوالات بھی لیا کرتے ہیں ان سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں فیکی ہی مسائل کے اوپر یا یہاں موجود مسلمانوں کو جو دوسرے سماجی مسائل ہیں ان پہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ پروگرام ہمارا ریڈیو احمدیہ سنتے ہی ہوں گے ہفتے کی شب 9 بجے یہ پروگرام شروع کیا جائے گا پروگرام کے پہلے 30 منٹ جو ہوں گے وہ پروگرام عربی زبان میں ہوتا ہے اور عربی سمجھنے والے دوستوں کے لیے ہم اس پروگرام کو کیا کرتے ہیں عموماً نو بج کے تیس منٹ سے نو بج کے پینتیس منٹ تک کے درمیان ہمارا اردو کا پروگرام شروع ہوتا ہے جو براہ راست ہے اور شب گیارہ بجے تک جاری رہتا ہے مرزا محمد افضل صاحب موجود ہوں گے اور آپ انہیں دے سکتے ہیں اور سوال پہنچا سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس سوال میں بڑا تفصیلی جواب آپ کو مل جائے گا سامن ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ لیکچر لاہور جس میں موازنائے مذاہب کہلیں اور تین مذاہب کے بارے میں بات کی گئی تھی ہم اس کتاب پہ بھی بات کریں گے آپ کے سوالات بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے جائیں گے اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی شکر اللہ کا آپ خیریت سے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ہیں شکر اللہ للہ جو ہمیشہ خیریت سے رکھتی ہیں ڈپینڈ کرنا چاہیے بالکل آپ کا سوال سر اچھا سوال یہ تھا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ وہ لیکچر کے بارے میں بات ہو رہی تھی لیکن کل چونکہ میں نے سوال کیا تھا کہ جس میں میں نے یہ پوچھا تھا کہ قرآن میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا کہاں پر ذکر ہوا ہے مجھے جو جو صاحب تھے ارفان صاحب تھے یا کون تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ آپ جمعہ کی پہلی تین آیتیں پڑھ لیں تو اس میں آپ کو جواب مل جائے گا میں نے وہ تین آیتیں بڑی ڈٹیل کے ساتھ پڑھی ہیں ایک ایک لفظ کے ترجمے کے ساتھ پڑھا پوری میں کوشش پو کی مجھے اس میں سے ان کا کوئی جواب نہیں ملا کہ جی کہ مرزا احمد غلام احمد صاحب آنا ہے تو میں سے سوال چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کے سوال کا آپ کے سوال کا اپنا ایک انداز ہے آپ سوال کیا کرتے ہیں تو یہ سوال میں مصباح صاحب کی طرف بھیجتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ آپ خاموشی سے آج بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا تھوڑا آپ کو انگیج کیا جائے اب تو صاحب نے ہفتے کے دن سورہ جمعہ پڑھی ہے ٹھیک ہے تو اس کی پہلی تین آیات انہوں نے پڑھی اور ان کو اس میں نہیں ملا تو کچھ آپ ذرا سا وضاحت کریں اس کی جی ٹھیک ہے اس میں انبیاء کے اگر ہم قرآن کریم یا اس سے پچھلی کتابوں کا مطالعہ کریں تو جو حالات ہیں انبیاء کے وہ پیش ہوئے ہیں تو سورجمعہ کی جو آیات بتائی ہیں اس میں وہ آخرین منہم ہم لمہ بہم کہ اللہ تعالیٰ اس رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور قوم میں بھی مبوز کرے گا اگر آپ نے اس کی دوسری آیت ہے وہ ولازی با صاف المجین رسول امن کہ ایک تو ام جین میں رسول کو مبوز کیا ٹھیک ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم جو کہ امی قوم تھی اس میں مبوس ہوئے تو تیسری آئے جو شروع ہوتی ہے وہ آخری نمن ہم الحق بہم اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی رسول کو ایک اور گروہ میں بھی مبوس کرے گا لمہ ی الحق بہم جو ابھی ان پہلے لوگوں سے ملے ہوئے نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی جن لوگوں میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت ہوئی عرب کے لوگ ان میں اور جن لوگوں نے جن لوگوں میں حضور نے دوبارہ آنا ہے ان میں ایک گیپ ہے ٹھیک ہے تو یہ جب آیت اتری تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کا کیا مطلب ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر کندھے پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اگر ایمان سریا ستارے پر بھی چلا گیا تو ان لوگوں میں سے کوئی اسے واپس لے آئے گا ٹھیک ہے تو اس میں جو آپ کو بتایا یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں نام چاہیے مرزا غلام احمد قادیانی تو وہ نام تو نہیں ہے لیکن جو حالات ہیں جو زمانے کا نقشہ ہے وہ قرآن کریم نے کھینچا ہوا ہے تو اس میں جب ایمان سریا ستارے پر چلا گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر حضور کا ہاتھ رکھنا اس میں یہ اشارہ تھا کہ اس مجلس میں دیگر صحابہ بھی بیٹھے تھے ٹھیک ہے اور لیکن حضور نے کسی اور صحابی کے متعلق یہ نہیں بتایا کہ ان کی نسل میں سے کریں لے کر آئیں کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تھے عجمی تھے عربی نہیں تھے ٹھیک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب صحابہ کو چھوڑ کر ایک اجمی صحابی کو منتخب فرمانا یہ پیشگوئی تھی کہ آنے والا جو جس میں میری دوبارہ بے ہونی ہے اصل میں تو یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بتایا جا رہا ہے لیکن حضور کے نائب کا ہی آنا درست بنتا ہے کیونکہ جو شخص ایک دفعہ وفات پا جا وہ دوبارہ نہیں آتا تو اس لئے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلم کہ لَرَجُلُمْ مِنْ هَا عُلَائِ کہ ان لوگ میں سے کوئی اسے واپس لے آئے گا یعنی فارسی نسل لوگوں میں سے <تصفح> یا عجمی لوگوں میں سے تو وہی ذکر ہے تو ہمارے نزدیک یہ وہی زمانہ تھا جس کا ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیگر وسلم. پیشگوئیوں میں بھی ذکر فرمایا ہوا ہے کہ ایمان جب دنیا سے اٹھ جائے گا اس وقت کیا حال ہوگا تو کہیں بتایا کہ تہتر فرقے ہوئے ہیں جو امت میں ہو جائیں گے کہیں اور علامات کھینچی ہیں اس آخری زمانے کی تو یہ ساری اس زمانے کے متعلق دلالت کرتی ہیں تو اس آخری زمانے میں ہی اس کا آنا ضروری تھا تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں کہ ایمان سریا ستارے پر یعنی زمین سے اٹھ گیا تھا وہ جو حضور کی دوسری پیشگوئی ہے کہ مسجدیں تو بڑی خوبصورت بنی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی ٹھیک ہے قرآن کریم تو بڑے خوبصورت چھپے ہوئیں گے لیکن صرف رسمی طور پر ہوں گے ان کو ان پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور اس وقت کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے تو یہ وہ سارے نشانیاں ہیں جو اس زمانے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ تو یہی ہمارا کہنا ہے کہ امام میدی جو کہ اصل میں آذور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں وہی مصداق ہو سکتے ہیں عیسائیت کا واقلی نہ بن حمل علیہ کو ٹھیک ہے تو انہوں نے ہی آکر اس ایمان کو دوبارہ قائم کیا ہے اور اسلام کو ان حملوں سے بچایا ہے جو ایک طرف تو بیرونی حملوں کی زد میں تھا ایک طرف دوسری طرف اندرونی امت کے اختلافات کی وجہ سے بہت ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور اس وجہ سے باہر کے لوگوں کو یہ موقع ملتا تھا کہ وہ اسلام کی تعلیمات پر حملے کریں تو ان حملوں کا اگر کسی نے جواب دیا ہے تو وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی ہیں تو है. یہی اس سائت میں ہمارے نزدیک عجمی لوگوں میں سے ہی امام مہدی کو آنا ضروری ہے اگر نہیں تو آپ بتائیں کہ پھر ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دوبارہ آئیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ مصباح بلو صاحب بہت شکریہ آپ نے سوال کا جواب دیا مجھے امید ہے اعجاز صاحب کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا سامین ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں دس بجے تک کا جو وقت ہے یہ ہم اور آپ اسی فریکوینسی پر ساتھ رہتے ہیں کہ بجے سے بارہ بجے تک ہمارا اور آپ کے ساتھ رہتا ہے اے ایم فائیو تھرٹی پر تو آپ سے تقریباً بیس منٹ کے بعد ہم اے ایم فائیو تھرٹی پر جائیں گے ہمارا پروگرام جاری رہے گا مصباح بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور عبد النابد صاحب بھی ہمارے ساتھ رہیں گے شب بارہ بجے تک اسٹوڈیوز کو نمبر بھی فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو ہی رہے گا ناصر صاحب ساتھ ریڈیو کہیں گے اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام آپ سب کو بھی السّلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام صاحب کے سے پہلے چودہ سو سال کم و بیش زیادہ جتنے بھی صحابہ طبا طابین تابعین مجدل علماء اقرام جو جتنے بھی گزرے انہوں نے قرآن کی روح سے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ قرآن میں صرف چار حالتیں ایسی ہیں جب انبیاء امبیال فلاث مبوس ہوتے ہیں جس میں اول یہ کہ کسی خاص قوم میں نبی بھیجنے کی ضرورت اس لیے ہو کہ اس میں پہلے کبھی کوئی نبی نہ آیا تھا اور کسی دوسری قوم میں آئے ہوئے نبی کا پیام بھی اس تک نہ پہنچ سکتا تھا دوسرا یہ کہ نبی بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے ہو کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تعلیم بلا دی گئی ہو یا اس میں تحریف ہو گئی ہو اس کے نقش قدم کی پیروی کرنا ممکن نہ رہا ہو تیسرا یہ کہ پہلے گزرے ہوئے نبی کی تیزری تعلیم مکمل مکمل تعلیم ہدایت لوگوں کو نہ ملی ہو تکمیل دین کے لیے مزید امبیا کی ضرورت ہو چوتھا یہ کہ ایک نبی کے ساتھ ان کی مدد کے لیے ایک نبی کی حاجت ہو جو قرآن تو خود کیا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی ہدایت کے لیے محبوب فرمایا گیا اور دنیا کی تمدنی تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے وقت سے مسلسل ایسے حالات موجود رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب قوم تک پہنچ سکتی تھی اور ہر وقت پہنچ سکتی ہے اس کے بعد الگ الگ قوموں میں آنے کی کوئی حاجر باقی نہیں رہتی. اس کا جواب چاہیے. You, جی. بہت شکریہ ناصر صاحب یہ الفاظ آپ کے تو نہیں ہے کہیں سے دیکھ کے پڑے <laughs> لیکن بہرحال میں چلتا ہوں اپنے مہمانان کی طرف اور سوال کے جواب اس سے پہلے ایک سوال ہم اور لے لیں ہمارے ساتھ اجاز صاحب ایک دفعہ دوبارہ موجود ہیں اجاز صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اعجاز صاحب وعلیکم السلام مسئلہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال ہم کرتے ہیں اس کا جواب آتا ہے اس جواب کے اوپر پھر ہمیں کوئی سوال کرنا پڑتا ہے تو بارہ بات کرنی پڑتی مزہ تو کلیئر ہوتے ہیں جی آپ, جی اپ او... ریڈیو سب سے پہلے ریڈیو کی آواز آہستہ کریں ہاں وہ میں نے بند کرا چلیے بہت شکریہ میں اسی تیسری آیت کا مجھے پتا ہے کہ آپ نے تیسری آیت کا جو ریفرنس اس میں دیا ہے میں دوسری سے وہ میں شروع کرتا ہوں کیوں ان پڑوں میں ان پڑوں میں میں انہیں میں سے محمد کو پیغمبر صلح بنا صلح کر صلح جا صلح جو ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دنائی سکھا دیتے اور اس سے پہلے تو یہ صحیح گمراہش وقت آگے آتا ہے جس کی آپ وہ, وہ لیتے ہیں کہ ان میں سے اوروں لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی ان مسلمانوں سے نہیں ملے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے یہ خدا کا فضل ہے آپ نے اس تیسری آیت کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ چیز کہی کہ جی کہ سلمان فارسی کے ٹائم پہ وہ یہ چیز آنی تھی اور یہ سارا م. میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ ولی اللہ اور یہ دوسرے صفیہ کرام اور یہ وہ لوگ جو تھے یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ اسلام کا پیغام لے کے ان لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ جن کے پاس یہ اسلام نہیں پہنچا تھا اور اس کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہی جو مجدت ہے یہی جو وہ سے پاک ہے یہی جو پیس ہے یہی جو صوفیات ہے یہی انہوں نے آگے آ کے اسلام کو بڑھانا تھا اور مسلمانوں کو انٹروڈیوس کروانا تھا تو میرے نزدیک تو نبی کا آنا میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نہیں سوچتا کہ وہ آئیں گے قرآن کی روح سے مجھے کہیں نہیں ملا کہ کہیں لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے یا کہیں لکھا ہو کہ جی امام مہدی نے واپس آنا ہے میرے نزدیک وہ چیزیں ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے جو میں کسی ڈفرنٹ وقت پہ وہ کروں گا وقت آپ کے پاس کم ہوتا ہے اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جی کے اپنی ساتھ ساتھ کرتا اور میں آپ کو سوالات کرتا جاؤں چلیے جی. بہت شکریہ بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کے سوال کا تو ہمارے پاس ناصر صاحب کا بھی سوال موجود ہے اور اعجاز صاحب کا بھی ٹھیک ہے بس بس ہم ناصر صاحب سے شروع کر لیتے ہیں بات جی ناصر صاحب نے چار باتیں بیان کی ہیں کہ کسی نبی کے آنے کی یہ وجوہات ہیں لیکن وہ میرے خیال میں ایک خلاصہ ہے کوئی جی. حوالہ انہوں نے دیا قرآن کریم آیت کا کہ اس آیت کی روح سے نبی کے آنے کی یہ ضرورت بنتی ہے لیکن ہم انہیں کی بات پر بات کر لیتے ہیں جی انہوں نے دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اگر کسی نبی کی تعلیم بھلا دی گئی ہو ٹھیک جی. ہے تو اگر ناصر صاحب آنے والے مسیح کی متعلق احادیث کا مطالعہ کریں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوجی دینہ و یقیم الشریعہ کہ وہ دین کو دوبارہ زندہ کرے گا اب جب قرآن کریم بھی موجود ہے احادیث کی کتابیں بھی موجود ہیں تو پھر کسی مجدد کسی ولی کسی عالم کا آ حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا کہ دین کا احیاء ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہوگا ہاں انہوں نے اپنی حال میں کوششیں کی ہیں جی اور بڑی خدمت کی ہے ان بزرگان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آ حضور صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک شخص کے لیے یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں کہ دین کہ وہ دین کو زندہ کرے ٹھیک ہے اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور سے یہ پوچھا گیا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے خیر بھیجا ہے کیا خیر کے بعد پھر شر آئے گا تو حضور نے فرمایا ہاں آئے گا تو اس پر صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ اچھا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شر پھر آ سکتا ہے تو انہوں نے بڑی بے چینی سے سوال جواب کیے کہ حضور پرانے کریم ہمارے پاس سامنے موجود ہوگا تو پھر بھی یہ کیسے شرع آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اللہ فرمایا کہ یہود <تصفيق> nah hmm. و نصارے کے پاس تورات اور انجیل موجود ہیں کیا انہوں نے کوئی اس سے فائدہ اٹھایا ہے یعنی کتاب کا ظاہری شکل میں موجود ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سارے ٹھیک چل رہے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے تو حضور نے یہ مثال دی کہ یہود اور نصارہ کے پاس تورات رات اور انجیل تھی کیا تو انجیل نے ان کو کوئی فائدہ دیا یعنی نہیں دیا یعنی ان لوگوں نے نہیں اٹھایا تو اسی طرح قرآن تو موجود ہوگا لیکن آپ لوگ اس یعنی مسلمان امت اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہوگی تو جب یہ حالات ہیں اور ہاں حضور صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وسلم. بیان کر دیے کہ ہاں میری امت پہ بھی یہ حالات آنے ہیں تو اس وقت حضور کا یہ فرمانا یہ بتاتا ہے کہ آنے والے کا جو مقام ہے وہ لازماً اس درجے پر پہنچا ہوا ہے کہ باقی مجددین امت باقی اولیاء امت باقی بزرگان امت اس مقام کو نہیں پہنچتے اور وہ صرف اور صرف حضرت مسیح معود یا امام مید کا ہے اور انہی کے متعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جی دینہ و دین کو دوبارہ زندہ کرے گا تو دین کو دوبارہ زندہ کرنے اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم بھلا دی جائے گی وہی حدیث جو میں نے پہلے بھی پڑھی تھی مشکات کی مشہور حدیث ہے کہ آخری زمانے میں اسلام نام کا رہ جائے گا اور قرآن کریم رسمی طور پر یعنی لکھائی میں تو بڑا خوبصورت ہوگا لیکن عملی طور پر جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا تو علماء ہم دی انتہطیمسماں تو یہ تعلیم بلانے کا ہی جو ہے وہ نقشہ ہے جو حضور صلی, صلی, صلی, صلی, صلی, صلی اللہ کیا, صلی اللہ کیا صلی اللہ ہے. ہے اور اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا ٹارگٹ یا مقصد ایک ہی شخص کے ہاتھ بیان کیا ہے وہ حضرت مسیح معود امام مدی علیہ السلام ہیں اور ہے. کسی کے بارے میں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ یہ دین کرے گا دین کو زندہ کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ مصباح صاحب مجھے امید ہے کہ ناصر صاحب کے سوال کا جواب بھی ملا ہوگا اور آپ نے صرف ایک مثال دی ہے مصباح صاحب یہاں پر ہم تو اس اس موضوع پر بہت لمبی بات کر سکتے ہیں کہ دین کا احیاء کیا تو کس طرح سے کیا اور دین کی جو حالت آج ہے اور جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے باتیں بیان کی جو نصائح کی اور ان پہ عمل کرتے ہوئے جماعت احمدیہ جس قدم پہ چل رہی ہے کہاں تک اللہ کے فضل سے پہنچی ہے اور جو دوسری طرف حال ہے اس پہ گفتگو ہم کریں گے پروگرام میں سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن ابھی اعجاز صاحب کا بھی ایک سوال تھا آپ جی نے جی اس کا ذمن تو جواب دے ہی دیا لیکن اگر آپ اس کی تفصیل میں مزید جانا چاہیں تو چلیں ٹھیک ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں بھی قرآن اور حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ امام مہدی کا ذکر قرآن کریم میں ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی قرآن کریم میں اگر ذکر نہ بھی ہو جی تو بھی اس سے حضرت مسیح معود علیہ السلام کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا کیونکہ کہیں بھی یہ معیار نہیں لکھا کہ اس کا نام قرآن کریم میں لکھا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات جو لیکن ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جن کا آذور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تفسیر بیان فرمائی ہوئی ہے اب دوسری آیت جو آخری نمن ہم لمبہ کا جو ترجمہ پڑھا اعجاز صاحب نے کہ وہ ان کو اور لوگوں کی طرف بھی بھیجے گا یا بھیجا ہے جی, بھیجا ہے, کہا? جی بھیجا ہے. لیکن انہوں نے کی طرف کا لفظ استعمال کیا جی ٹھیک ہے لیکن آئے تو ہے آخری کی طرف کا تو نہیں یہ نہیں ہے فل امی امیوں میں ان کو بھیجا ہے وہ فی اور ایک اور لوگوں میں بھیجا ہے کی طرف نہیں بھیجا ٹھیک ہے میں کا لفظ جو ہے وہ بیان ہوا ہے وَلَمَّا جو ابھی ان پہلے لوگوں سے نہیں ملے, ملے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں آن حضور صلی اللہ وسلم کا دو مرتبہ آنا بیان کیا جا رہا ہے اگر کی طرف مراد ہوتا تو باسا فل جینا رسولن و الاآ آخری کا لفظ ہونا چاہیے کہ کی طرف لیکن جو آخرین ہے اس کا تعلق فی کے ساتھ فلمیجینہ و آخرین تو دوسروں میں بھی اس کو بھیجا ہے لیکن وہ ابھی ان سے ملے نہیں یعنی صحابہ کے زمانے سے ان کا زمانہ الگ ہے ان میں آن حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے تو وہ کیسے آئے کہاں آئے وہ تو کسی نے بھی ہمیں نہیں بتایا لیکن آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو اس کی تفسیر بیان ہوئی ہے اس نے ہمیں اس کے معنی سمجھا دیے کہ اس میں آضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا دراصل دلوقتي میں, میں آپ کے آپ کی امت میں ایک شخص کے آنے کا ذکر ہے جس نے کہ ایمان کو دوبارہ قائم کرنا تھا تو وفی آخرینہ میں کی طرف کا ترجمہ کرنا درست نہیں ہے بالکل ٹھیک اس میں ہے. باقی نبیوں کا آنا تو قرآنِ کریم کی اور آیات واضح ہیں سرنسا کی آیت ہے وماعۃ اللہ و رسول الفل کم علّین اللّہ علم من جین و صدیقین تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کسی نبی کے آنے کی کوئی ممانت بیاں نہیں ہوئی ٹھیک ہے کوئی ممانت بیاں نہیں ہوئی اگر آپ لفظ خاتم النّبی سے کھینچ کر نکالنا چاہیں تو الگ بات ورنہ کہیں بھی نبی کے آنے کی ممانت نہیں ہے ہاں ایسی آیات ضرور موجود ہیں جو کہ نبوت کا دروازہ اسلام میں کھلا رکھتی ہیں ہاں آنے والا نبی جو ہے وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر نہیں آ سکتا آپ کی امت میں ہی آئے گا اس کے بغیر یہ انعام اور کسی کو ملنے والا نہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اور آ, آ, چلیے آ, اس پہ ہم بات کریں گے حضرت سلمان فارسی کا ذکر ہم نے کیا تھا جی اور سلمان فارسی بڑے دل قدر صاحب تھے اور یہ بھی ایک ایک حدیث ذہن سے گزری ہے اور میرے نظر سے گزری ہوئی ہے جس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت سلمان فارسی کو بھی یہ غالبنہ بیت میں سے قرار دیا تھا جی جی اور شیعہ حضرات اس روایت کو مانتے بھی ہیں اگر میں غلطی پر نہیں ہوں میں میں ویسے بھی اس میں بھی اس لکھا ہوا ہے و جی ہاں بالکل یہی حدیث ہے بالکل یہی حدیث ہے سامن ریڈیو احمد یہ پروگرام جاری ہے اور اس پروگرام کے اس حصے میں ہمارے پاس چھ سات منٹ کا وقت موجود ہے ہمارے ساتھ ناصر صاحب ایک دفعہ لیتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام आب... आप... ریڈیو حمدیم خوش آمدید جی سر حضرت میں نے آپ کا جواب سنا لیکن ایسے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ آپ جس کا مفہوم کے آپ بیشتی امت ہو آپ کو اچھائی کے لیے بیجا برائی سے روکنے کے لیے یہ میری آپ کی سب کی ذمہ داری نبی کی ذمہ داری نہیں کہ نبی کو ایک مکمل ڈھونڈ رہا ہوا جیسے قرآن میں دیکھو جیسے لکھا ہوا کہ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ اس کے ساتھ حدیث و سیرت کا پورا ذخیرہ اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اپنی صحیح صورت میں محفوظ ہے اس میں مسخ اور تحریف کا کوئی عمل نہ ہوا ہے جو کتاب آپ لائے تھے اس میں ایک لفظ کی بھی کمی پیشی آج تک تک نہیں ہوئی رہی نہ تک ہو سکتی ہے جو ہدایت آپ نے اپنے, اپنے قول و عمل سے دی اس کے تمام آسار آج بھی اسی طرح ہمیں مل جاتے ہیں کہ گویا ہم آپ سدل سلو کے زمانے میں موجود ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے نبی علیہ تو ہماری ذمہ داری قرآن کی روسی آپ تو قرآن کو بھی بلا رہے ہیں جب تمہارے پلیز چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ ناصر صاحب آپ نے سوال کیا بلکہ تقریر کی کامران صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جناب سوال سے پہلے ایک چیز میں کہنا چاہوں گا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سوال جب کیا جاتا ہے تو میں نے جو سمجھا ہے اور لوگ نہ سمجھے جواب نہیں بنتا تو اس چیز کا جواب دیا جاتا جو سوال کا حصہ نہیں ہوتا اب میرا سوال سن تھا کہ پہلی قوموں میں شرط شر کے حوالے سے شر پھیل گیا ٹھیک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھ رہا ہے پھر شر پھیلا ان کے ان کے بالکل بات بھی رائٹ ابھی ان کے بیس کے بعد شر ہو گیا تھا آئی اگری تو جن لوگوں نے قرآن اس پہ عمل نہیں کرا وہ شر میں مبتلا ہوئے اچھا اب مرزا صاحب آ گئے چلے قرآن سنت پہ جو قرآن پہ جو عمل کرتا ہے وہ تو شر سے باہر ہے نا اب آپ کہیں گے کہ ابشر کیا ختم ہو گیا ابھی بھی کیا نبی آئے گا ابشر ختم ہو گیا مرزا صاحب کے بعد آپ بولیں گے نہیں خالی ہمارے جو لوگ ہیں وہ شر سے باہر ہے تو بھائی اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شرد شرشے پاک ہیں جو بالکل طریقے سے چل رہا قرآن پہ وہ شرمے شامل نہیں ہے چلے آپ تو کے تو کے بعد. یہ चلی, بہت شکریہ. سوال کیا سوال پہلے لیا جائے ناصر صاحب کی بات کر لیتے ہیں پہلے جی جی چلیے ٹھیک ہے آپ کے پاس تین منٹ ہے وقفے پہ جانا ہے اور اس کے بعد اگر جواب جاری رکھنا چاہیں تو آپ جاری رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بس ویسے ہی مسالہ ڈالنا ہے سوال میں کنسلم خیر وخر خیر و ناس اس میں تو امت مسلمہ کو ایک ذمہ داری سمجھائی گئی ہے ان کا مقام سمجھایا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن وہی سوال میں کر رہا ہوں ناصر صاحب سے کہ یوجی دین کا لفظ آ حضور صلی اللہ علیہ صرف مسیح موت کے لیے کیوں استعمال فرمایا کہ جب قران کریم یہ فرما رہا ہے کنتم خیر امه تنخرج للناس تم بہترین امت ہو۔ تو یہ دین کا لفظ ساری امت کے لیے حضور استعمال کرتے کہ بہترین امت ہے میری وہ ساری کی ساری امت جو ہے وہ دین کا احیاء کرے گی۔ دین کے احیاء کا دین کو زندہ کرنے کا لفظ صرف ایک ذات کے ساتھ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ اور وہ مسیح عود اور امام مہدی۔ تو یہ یعنی آپ ہمیں الزام دے رہے ہیں کہ آپ تو قرآن کو نہیں مانتے ہم تو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ناوز باللہ اس آیت سے نواقف تھے کہ آپ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ دین جو ہے ایمان جو ہے اگر زمین سے اٹھ گیا تو ان لوگوں میں سے کوئی واپس لے آئے گا اور مسیح معود اور امام مہدی جو ہیں وہی یہ الدین اور یقیم الشریعہ دین کا احیاح وہی کریں گے دین کو زندہ وہی وہ کریں گے کوئی عالم کوئی مجدد کوئی ولی ایسا کام نہیں کرے گا ہاں مجدد اپنے حلقے میں اپنے دائرے میں انہوں نے بعض تعلیمات کی تجدید کی ہے ٹھیک ہے لیکن دین کا احیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شخص کے ساتھ وابستہ رکھا ہے اور وہ مسیح مود ہیں ٹھیک ہے تو یہ جواب ہمارا نہیں ہے یہ الفاظ ہمارے نہیں ہیں آ حضور صلی اللہ, صلی, اللہ صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی. ہیں اب آپ خود ہی بتائیں کہ کنتم تم خیر امت ان اخرجت لن ناس کی موجودگی میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوش دین کا لفظ صرف ایک ذات کے ساتھ جوڑنا کیا مانے رکھتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو بات تھی کہ یہود و نصارہ کے پاس بھی تو تورات اور انجیل ہیں کیا فائدہ انہوں نے اٹھایا ٹھیک ہے اور پھر جو آپ نے یہ بھی پیش گوئی فرمائی ہوئی تھی کہ میری امت نے یہود بن جانا ہے جی ہاں جی یہی مطلب تھا کہ انہوں نے نہیں فائدہ اٹھانا ان سے ٹھیک صاحب, جی جی صاحب جو ہے عیسیٰ جی علیہ السلام کو بھی ابھی لانے کے قائل ہیں جی انہوں نے پھر آ کے کیا کرنا ہے جب کنتم جی خیر محمد آپ جی بہترین امت ہو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا لینے آ رہے ہیں انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے بالکل تو آپ ان سوالات پہ سوچیں ان باتوں پر ناصر صاحب یہاں پر وقت ہے سامین جب ہم اور آپ ایک دوسرے فریکوینسی پر یعنی اے ایم فائیو تھرٹی پر ملتے ہیں ہمارا پروگرام کا پہلا حصہ دس بجے تک جاری رہتا ہے ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پر اور اس کے بعد پھر اے ایم فائیو تھرٹیز پہ دس بجے سے بارہ بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے اب وقت کم ہے اور ہم اور سوالات اس جگہ پہ لے نہیں سکتے صرف یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر فور ون یا پھر ہمارے وہ سامعین جو ٹورنٹو شہر سے باہر سے ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر ون ایٹ رہیں گے آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ عبد رابط عابد صاحب بھی موجود رہیں گے اسی طرح سے مصباح بلو صاحب بھی بارہ بجے تک ہمارا پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر جاری رہے گا ہمارا ویب کا جو ایڈریس ہے وہ ہے ڈبلیو ڈبلیو اسلام اسلام کے ذریعے آپ ہمارا پروگرام بھی براہ راست سن سکتے ہیں اگر آپ کو اے ایم فائیو تھرٹی کے سگنلز تھوڑے ویک ہوں آپ کے پاس تو آپ پھر وائس آف کے ذریعے بھی یہ پروگرام سن سکتے ہیں تو آپ سے ایک منٹ کے بعد ہم اور آپ ملتے ہیں ایم 5.30 پر تب تک صفی راجپوت کو ریڈی احمدیت سے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ بات احمدیت زندہ بات پر پرچم ہم سلام کا دنیا میں لہران چاہے لاکھ بچاد قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باب احمدیت زندہ باد